حق نوری نسبت اگر ہم نوری نسبت حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کر اس کے بغیر نوری نسبت کا حاصل ہونا تو اس بندے کو چاہیے کہ جو نوری نسبت حاصل کرنا چاہے کہ نماز یکسوئی سے پڑھے اور یہ یاد رکھیں نماز میں یکسوئی اس وقت تک حاصل ہونا مشکل ہے جب تک انسان ترجمہ نہ سیکھے بعض لوگ بلکہ اکثر لوگوں کی زندگی کے پچاس ساٹھ ستر سال بلکہ پوری زندگی گزر جاتی ہے اور ان کو نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر یہ ہم میں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ رب عزت کو کیا کہتے ہیں اتنی دو پہ وفائی نہیں ہونی چاہیے یہ تو کم از کم پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں عجیب تو بھی چند مہینوں میں پوری نماز ہمیں سمجھ میں آ جائے کتنے بند ہیں جن کو دعائیں کنوت کا ترجمہ نہیں آتا کہنے کو انجینئر ہوتے ہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں ایم ایس سی بھی کی ہوتی ہے ماسٹر کیا ہوتا ہے مگر نماز کا ترجمہ نہیں آتا بہت بے وفائی کی بات ہے بلکہ یہ بہت بڑا جرم ہے گناہ کا کام ہے کہ انسان نماز سیکھنے کی کوشش ہی نہ کرے نماز کی یک سوئی اگر ہم نے حاصل کرنی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے دوسری بات نماز کے اندر اپنے آپ کو یک سو رکھنے کی کوشش کرے نماز میں ادھر ادھر کے خیالات وغیرہ آتے ہیں بچوں کو کھیل کود کے خیالات بڑی عمر کے مرد ہوتے ہیں ان کو جو جوان ہوتے ہیں عورت کے خیالات جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو بچوں کے خیالات کپڑوں جوتوں کے خیالات ہو تو بندہ ان خیالات سے تنگ ہو جاتا ہے بزنس والوں کو بزنس کے خیالات آتے ہیں انسان عام اوقات میں دکان کے اندر اور نماز کے وقت دکان اس کے اندر ہوتی ہے اس سے بچنے خیالات سے بچنے کا پہلا طریقہ تو نماز کا ترجمہ سیکھنا ہے اور دوسری اہم کا بات وہ اپنے خیالات کو کنٹرول کر نگاہ کو کنٹرول کرنا ہے اپنی نظروں کو قابو میں رکھنا ہے یہ ہمارے مجدد الفصانی رحمہ اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جو بندہ نماز کے دوران اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرتا ہے اس کو نماز کے اندر یکسوئی مل جاتی ہے کہ میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں رکوں میں پاؤں کے جو دو انگوٹھ ہیں ان کے درمیان نظر رکھیں سجدے میں ناک جہاں رکھتے ہیں وہاں نظر رہیں عطیات میں بیٹھے تو اپنی نام دامن کی طرف دیکھیں جن کی نظر کنٹرول نہیں ہوتی اس کو یکسوئی نہیں ملتی وہ یکسوئی سی نماز نہیں پڑھتے شیطان بد بخت ایسا دشمن ہے وہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ یکسوئی نماز پڑھنی ہے تو آنکھوں کو بند کر لو اب وہ آنکھیں بند کرواتا ہے یکسوئی سی نماز پڑھنے کی خاطر اور جب انک بند ہو جاتی ہے تو بندہ ڈریم لینڈ میں چلے جاتے ہیں پھر اس کو اپنی زندگی کے گزرے واقعات نماز کے بند کرنے میں خطرہ ہے آنکھیں کول کر نماز پڑھنا سنت ہے سنت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے اور اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرنا چاہیے ورنہ ایک مرید نے دیکھا کہ میں نے اپنی نماز کو انسانی شکل میں دیکھا اس کی آنکھیں نہیں تھی تو شیخ نے فرمایا شاید آپ نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں